کہ انسانوں کو اشرف المخلوقات تک تک جبکہ فرشتے نوری فرشتے موجود ہیں مگر وہ کیا خصوصیات ہیں اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اشرف المخلوقات کہا جو اللہ خیر جی نہیں بھائی آپ کی آواز سے بریک ہو رہی تھی لیکن بہرحال سوال جو ہے وہ ماشاء آپ کا سمجھ آ گیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا گیا تو بھائی انسان جو ہے اس میں اکرام علیہ السلام ہیں اور سب سے بڑی یہ ہے کہ انسانوں نے آتا کریم صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں یہ مقلف ہے اور اللہ <سلام> محدود کریم صلی اللہ حال علیہ وسلم کے سب کے اللہ نے جو انسان کو یعنی یعنی وہ مکمل جماعت جو, جو احکام اس پر لاگو کیے گئے اس میں نبھائے بقا دلا کمال انسان احسم تقوی سننا رد اللہ ہی اسلین گامی لکسوا لیا انسان کو بحثیت مجبور کہا گیا ہے مگر اس میں جانوروں سے بھی ڈتر لے اصل اللہ سلیم میں پہنچے وہ بھی ابھی جائے گئے لیکن چین کے انسانوں آکا آخر کہیں نہ مٹر کم انسان کو اشو المخلوقات مخلوقات دیا جاتا مگر میں انسانوں میں اصل سے لنگ جیسی لوگ بھی میں ہیں رہوں یہ صرف آسان کے ان سرچرم کی وجہ سے کہ ان کو انسانوں میں اللہ دلہ نظر نے بھیجا آپ کی وجہ سے انسانیت پوری انسانیت کو یہ شرح مل گیا اس کو اشرف المخلوقات کا نقد عطا کر دیا گیا